بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والفجر وليال عشر والشفع اذا في ذال فقسم حجر فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاخ کی اور رات کی جب جانے لگے اور بے شک یہ چیزیں اپل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا الم تر کیف فعل ربك طغوا في فيها فصد عليهم ربك ان ربك کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آج کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سمود کے ساتھ کیا, کیا جو وادی خوراک میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا پورا نازل کیا بے شک تمہارا پروردگار ساتھ میں ہے فَأَنَّ الْإنسانُ اِذَا فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا نبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليكيم ولا تحام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 في تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوا فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنوع ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا اے اطمینان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا